مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑتا ہے علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مدن چینل کے ناظرین قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا نیک مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کی قبر میں جنتی بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اسے جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے جنتی خوشبو سے اس کی قبر کو معطر کر دیا جاتا ہے کس کی قبر کو ایمان والے کی اعمال صالحہ بجا لانے والے کی اس کی قبر تحد نظر وسیع کر دی جاتی ہے تحد نظر اس کی وسعت ہوتی ہے اور اس بندہ مومن کی قبر میں اس کے سرحانے سر کی طرف ایک جنتی دروازہ کھول دیا جاتا ہے سبحان اللہ قدموں کی جانب بھی جنتی دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس مرد مومن سے کہا جاتا ہے دلن کی طرح سوجا تجھے عذاب قبر نہیں ہوگا قیامت کے دن یہ نیک مسلمان اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے والا اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینے والا نیک اعمال بجا لانے والا جب قبر سے اٹھے گا اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا سبحان اللہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے اس کے پاس آ کر اسے سلام کرتے ہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جب بندہ مومن مر جاتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ یہ فرشتے چلتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ بھی فرشتے ادا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ مل کر اور جب اس مومن کو دفنا دیا جاتا ہے اسے قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے مر ربو کا تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے پھر پوچھا جاتا ہے تیرے رسول کون ہے وہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کیا جاتا ہے تیری شہادت کیا ہے وہ کہتا ہے اش الا اللہ اش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور فرمانے باری تعالیٰ اسی سے متعلق ہے پارہ تیرہ سورہ ابراہیم آئٹ نمبر ستائیس یو سب بالقول تموت بالقل ثابتی فلحتی دنیا فل ترجمۂ کنزل ایمان اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور بندۂ مومن کی قبر توقد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے مومنوں کی قبر جنت کا باغ گورن کا باغ ہوگی خلد کا گورن کا باغ ہوگی خلد کا مجربوں کی قبر دو کا گڑھ قبری دو کا گڑھا حضرت سین انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مرفور روایت کرتے منکر اور نکیر یہ قبر کے ممتح اگزامر سنجھتے مردے کی قبر میں داخل ہو کر اسے بٹھاتے ہیں پوچھتے تیرا رب کون ہے مومن کہتا ہے اللہ پوچھتے ہیں تیرے نبی کون ہے وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے تیرا امام کون ہے وہ کہتا ہے قرآن تو فرشتے اس کی قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ ایک طویل حدیث میں ہے اللہ کے محبوب دانا قیوب عن العیوب صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی جب آدمی کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے لوگ وہاں سے پلٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آہڑ سنتا ہے پھر اس کے پاس یعنی مرنے والے کے پاس نیلی آنکھیں والے نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں ایک کو منکر کہتے ہیں دوسرے کو منکر دوسرے کو نکیر مردے کو بٹھاتے ہیں پوچھتے تو کس کی عبادت کرتا تھا اگر اللہ تعالی نے اسے ہدایت دی ہو تو کہتا ہے میں اللہ پاک کی عبادت کرتا تھا منکر نکیر پوچھتے ہیں تم اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے اور ایک روایت میں یوں ہے تم ان مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے جو تمہارے درمیان ظاہر ہوئے جن کا نام نامی محمد تھا سمندہ علیہ وسلم مومن کہے گا عاشق رسول کہے گا میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے تم یہی کہو گے پھر اسے کہا جائے گا جہنم میں اپنا ٹھکانا دیکھ جس کی جگہ اللہ پاک نے تجھے جنتی چھکانہ دے دیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ان دونوں ہی کو دیکھے گا جنتی ٹھکانا بھی دیکھے گا جہنم کا چھکانہ بھی دیکھے گا پھر اس کی قبر ستر ہاتھ لمبی ستر ہاتھ چوری کر دی جائے گی اور اس میں نور بھر دیا جائے گا لائٹنگ کر دی جائے گی وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو میں اپنے گھر جاؤں گھر والوں کو خوشخبری سناؤں فرشتے کہتے تم یہی ٹہرے رہو سو جاؤ اس دلن کی طرح جسے اس کا محبوب ہی جگاتا ہے وہ سو جائے گا یہاں تک کہ بروز قیامت اللہ پاک سے اٹھائے گا یہ بخاری شریف اور مسلم شریف اور ترمزی ابو دابو شریف مسند امام احمد کی حدیث کا میں نے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا مفتی احمد یارخہ نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں یہ دونوں فرشتے وہ ہیں کون سے منکر اور نقیر جو حساب قبر میں مقرر ہیں یہ انسانی شکل بنا کر اس رنگ میں اس لیے آتے ہیں آنکھیں نیلی کہ ان کی حیب سے ان کے روب سے کافر گھبرا جائے اور حیرانی سے جواب نہ دے سکیں اور مومن مطمئن رہیں آسانی جواب دیں یہ گھبراہٹ اور اطمینان کافر و مومن میں فرق کے لیے مفتی صاحب فرماتے ہیں بڑی کاری بات دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نورانی مخلوق میں بیک وقت ہزاروں جگہ موجود ہو جانے کی طاقت ہے دو فرشتے ایک آن میں ایک سیکنڈ میں ہزار قبروں میں پہنچ جاتے ہیں لہذا بعض اولیاء کا ولیوں کا ایک وقت میں چند جگہ پایا جانا ممکن ہے مفتی احمد یارخان عیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ جو حدیث ہم نے پہلے سنی اس کے بارے میں مزید فرماتے ہیں جب نور شکل انسانی میں آئے تو جسمانی انسان کے جس میں انسانی کے لوازمات اس میں پائے جائیں گے فرشتے نور ہیں نور نہ کالا ہوتا ہے نہ نیلا ہوتا ہے مگر جب یہ فرشتے شکل انسانی میں آئے تو ان کے چہرے کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی تھی منکر نکیر ان دو فرشتوں کے نام ہیں اور اس کے معنی ہے اجنبی جس کو دیکھ کر گھبراہٹ ہو کیونکہ میت نے انہیں کبھی نہیں دیکھا ہوتا ان کی شکل ہبت ناک بھی ہوتی ہے اس لیے ان کا یہ نام ہے اور حضرت شیخ عبدالحق الحق محدودی دہلی اللہ تعالی نے اشیات اللہ شریح مشکات میں فرمایا کافروں کے سوال کرنے والے فرشتوں کے یہ نام ہیں منکر اور نقیر اجنبی اور وحشت ناک اور جو مومنوں کے پاس آ کر کریں گے امتحان لیں گے ان کا نام مبشر اور نذیر ہے مبشیر اور بشیر ہے مگر ناموں کا فرق ذات ایک ہی ہے فرشتے قبر میں پوچھتے ہیں تم اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے سبحان اللہ شکل پاک کے مصطفیٰ ہر قبر میں جلوہ گر ہوتی ہے جیسے آئینے میں سورج سبحان اللہ اور بعض علماء نے کہا قبر سے روزائے اطہر تک پردے اٹھا دیے جاتے ہیں میت بے تکلف جمال جہاں آرا وہ جمال جس نے سارے جہاں کو مزین کیا ہوا اس کا نظارہ کہتا ہے بعض نے فرمائے مومن سے پھر یہ جمال تاک قیامت غائب نہیں ہوتا اسی لیے بعض اس موت کی تمنا کرتے ہیں اللہ اکبر خود مفتی احمد یار خان نئی اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے رو نا کیوں موز موت کے انتظار میں روحوں نہ کیوں مفتی احمد یار خان عید اللہ تعالی فرماتے ہیں بندہ حضوری ہی کو دیکھتا ہے آپ کے فوٹو کو نہ دیکھتا حضور کے فوٹو کو نبی کہنا کفر ہے مفتی صاحب فرما رہے ہیں جیسے رب کے نام کا پتھر گڑ کر اسے خدا کہنا تو وہ تصویر نہیں ہوتی آکال سلاط اسلام کا جلوہ دکھایا جاتا ہے میت کو جب بندہ درست جواب دیتا ہے فرشتے کیا کہتے ہیں ہم جانتے تھے تم یہی کہو گے یعنی یہ سوال جواب ہے یہ قانونی طور پر ہے ہم تیرے ایمان سے بے خبر نہیں تھے تو فرشتے ہر شخص کی سعادت شقاوت کفر اور ایمان سے خبردار ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عالخلق ہیں مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے ہیں ان کے علم کا کیا پوچھنا فرشتوں کو پتا ہے تو فرشتوں کے آقا کو کیا نہیں پتا اور مرکات میں ہے فرشتے مومن میت کی پہشانی میں نور ایمان کی شعاع عبادت کا اثر اور سعادت کی علامتیں دیکھتے ہیں اور قیامت میں ہر شخص مومن و کافر کو پہچان لے گا رب فرماتا ہے یو ماتب وجو ہوں وجو جس دن کچھ منہ اجالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے اس کی قبر ستر ہاتھ لمبی اور ستر ہاتھ چوڑی کر دی جائے گی چار ہزار نو سو گز ستر کی ضرورت ستر میں دینے سے حاصل ہوتا ہے مومن کی قبر ستر گز لمبی ستر گز چوڑی کل رقبہ چار ہزار نو سو یہ بیان بیانست کے لیے نہیں بلکہ حسر کے لیے اور بعض روایتوں میں کہ تا حد بسر جہاں تک دیکھے گا پھر مومن کی قبر میں جو قبر کے سوالات میں کامیاب ہوگا اس کو نور سے بھر دیا جائے گا یہ روشنی چاند سورج کی نہیں ہوگی کس چیز کی روشنی ہوگی نور الہی کی روشنی ہوگی نور مستفوی کی روشنی ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایمان ایمان قلبی کا نور ہو سبحان اللہ میت کیا کہتی ہے مجھے چھوڑ دو میں گھر جاؤں گھر والوں کو خوشخبری سناؤں تاکہ بتاؤں میں کامیاب ہو گیا میں آرام سے ہوں تو پتہ چلا میت اپنے گھر والوں کو پہچانتا ہے وہاں پہنچنے کی طاقت بھی رکھتا ہے کیونکہ وہ یہ نہیں کہتا مجھے لے چلو سواری لاؤ بلکہ کہتا میں جاتا ہوں اگرچہ اس کے گھر والے بہت دور دراز رہتے ہوں فرشتے کہتے ہیں ٹھہرے رہو سو جاؤ یہاں سونے سے کیا مراد ہے آرام کرنا برزخی زندگی گزارنا تجھ پر سوا خدا کی رحمت کے کوئی آفت یا بلا نہیں پہنچ سکے گی اور اس دلہن کے پاس دلہا کے سوا کوئی نہیں پہنچتا سبحان اللہ تو اسے کہا جاتا ہے جا جس طرح دلن سوتی سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس کی برکت سے اللہ کی رحمت سے قبر جنت کا باغ بنتی ہے اللہ تعالی ہمیں ان اعمال سے بچائے جو قبر کو جہنم کے گڑھے میں تبدیل کرتے ہیں آمین آمین بجا النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم